اچھا بھائی کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بیع چار قسم پر ہے ایک بیع صحیح ہے وہ جو اصلاً بھی صحیح ہے ذات کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور وصف کے اعتبار سے بھی یعنی اس میں کسی لحاظ سے بھی خرابی نہیں فساد نہیں دوسری بیع باطل ہے بیع باطل وہ ہے جو اصلاً ہی صحیح نہ ہو مالانا اصل صحیح ہونے کا کیا معنی یعنی کہ مبیع مال ہی نہ ہو یا مال تو ہو لیکن کون سا مال ہو مال غیر ہو سرے سے پہلی صورت کیا تھی مبیع سرے سے مال ہی نہ ہو جیسے مردار ہے ابھی مردار مال نہیں مولانا کوئی بھی اس کو مال نہیں سمجھتا مال نہیں سمجھتا اور جیسے آزاد آدمی بھائی آزاد آدمی کوئی ایک آدمی بھائی دوسرے آدمی آزاد کو پکڑ کر فروخت کرے کہہ لو بھائی یہ غلام ہے تو بھائی یہ تو آزاد آدمی ہے اور آزاد آدمی مال ہے آزاد آدمی مال نہیں والا نا سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو یہاں مبیحا سرے سے مال ہی نہیں ہے تو بے کو کیا کہیں گے ہم بے باطل اور بے باطل آپ نے پڑھا ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی مشتری اس میں مالک نہیں بنتا جب مالک نہیں بنا تو اسے کسی بھی لحاظ سے اس میں تصرف کرنے کا حق بھی حاصل نہیں تو یہ تو وہ صورت تھی کہ مبیا مالی نہ ہو دوسری صورت بے باطل کی کہ مبیا مال تو ہے لیکن کون سا مال ہے مالغیر مال غیر متقو ہے میں نے بتلایا تھا بھائی مال غیر متقویم کس کو کہتے ہیں وہ مال جو وہ چیز جو دوسرے مذاہب والوں کے نزدیک تو مال شمار ہوتی ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ مال شمار نہیں ہوتی شریعت نے اس سے نفع اٹھانے کو منع کر دیا حرام قرار دے دیا جیسے شراب ہے اور انجیر ہے ہمارے ہاں یہ دونوں حرام ہماری شریعت نے بھائی لیکن کفار کیا کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ مال ہے اس کو خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں جمع بھی کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ مال ہے تو یہ ہے تو مال مولانا لیکن یہ کون سا مال ہے مال غیر متقوم ہے مولانا مال غیر متقوم بھائی اور اس پر میں نے آپ کو ایک ضابطہ بھی لکھوایا تھا کہ ہر وہ چیز جو نجس العین ہو اور حرام ہو اس کی بیگ جائز نہیں سوائے کس کے سرخین یعنی گوبر کے بھائی اور وہاں بھی اجازت کس وجہ سے دی جی گئی ضرورت وہ نظرس العین ہے مالانا حرام ہے لیکن وہاں ضرورت کی بنا پر کے لوگ اس کی, لوگوں کو اس کی حاجت بہت زیادہ ہے بھائی دیہات وغیرہ میں اسی کے لیے آگ جلاتے ہیں بھائی اور کھاد کے طور پر بھی مٹی کے ساتھ ملاتے ہیں بھائی ضرورت کی بنا پر بھائی تو بیع باطل کا جی یہ مسئلہ باطل بھائی تو یہ جو مال غیر ہے اس, اس کی تو شریعت نے اسے نجس قرار دے دیا ہے حرام قرار دے دیا ہے بھائی تو اگر اس کا بیچنا جائز ہو جائے پھر تو مبیات مقصود ہوتا ہے مولانا کیا ہوتا ہے بھائی جب ایک چیز ہم میں پیسے دے کر ایک چیز لے رہا ہوں تو معلوم ہوا وہ چیز میری مقصود ہے مجھے اس کی ضرورت ہے تو میں نے اس کو عزت دی چیز کو عزت دی یا نہیں دی بھائی جی, جی. جب کوئی چیز خریدی جا رہی ہے وہ متیا بن گئی تو مقصود بن گئی اور مقصود کیا ہوتا ہے عزت والی ہے معلوم ہوا بھائی. میں نے قیمت دے دی بھائی مطلب دیکھو مال کے بدلے میں اس کو خرید رہا ہوں اہمیت دے دی اس کو میں نے اور شریعت نے تو یہ شراب سینزیر وغیرہ کی احانت کا حکم دیا ہے ان کی عزت کا حکام نہیں دیا لہذا کوئی شراب تنظیر مسلمان بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو بے باطل ہے جی اور ان کے اندر مولانا یاد رکھو میں نے ایک ضابطہ بھی لکھوایا تھا کے اندر شراب ہے نہ تملیغ خمر جائز ہے اور نہ تمل خمر جائز ہے سمجھ میں آیا بھائی اسی طرح نہ تملیغ کا کیا معنی دوسرے کو مالک بنانا تملک کا کیا معنی خود مالک بننا تو خود مالک بن بھی نہیں سکتا اور دوسرے کو مالک بنا بھی نہیں سکتا ہاں اس کی مسلمان کی ملک میں شراب ہو سکتی ہے کیسے مثال میں نے ذکر کی تھی اس کے پاس کیا پڑا تھا کا رس پڑا تھا پڑے پڑے وہ شراب میں تبدیل ہو گیا تو اگور کے رس کا مالک کون تھا مسلمان تو یہ چیز پہلے سے ہی اس کی ملک میں ہے اور اب شراب جو بن گیا تو یہ بھی کس کی ملک ہے تو مسلمان کی ملک میں شراب ہو تو سکتی ہے لیکن وہ اس کا مالک بنے اس پر اس کی نئی ملک آئے مثلا کسی سے خرید رہا ہے تو وہ کسی اور کی ملک سے کس کی ملک میں داخل ہو رہی ہے یہ نہیں جائز مولانا یا مسلمان کی ملک میں یہ جو رس شراب بن گیا تھا اس کو اب وہ بیچنا چاہتا ہے تو یہ دوسرے کو مالک بنانا چاہتا ہے تو تملیگ مولانا اور تملیگ کی قمر بھی جائز تو مسلمان کی ملک میں خمر آ تو گئی تھی لیکن کیا خمر پر اس کی میلک آئی یا اس سے پہلے رس پر اس کی ملک آ گئی تھی تو ملک رس پہ آئی تھی شراب پہ نہیں آئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو ویسے نہ تملی کے خمر جائز اور نہ تمل کے خمر جائز ہے اس کے بعد فاسد کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا فاسد وہ جو اصل کے اعتبار سے تو صحیح ہے دار کے اعتبار سے صحیح ہے یعنی مدیحہ مال تو ہے لیکن اس کے وصف میں کیا آ وصف میں فساد آ گیا مولانا مثلا کوئی ایسی شرط لگا دی جو مقتضی آقد کے خلاف ہے جو مقتض آفت کے خلاف ہے تو یہ مولانا مثلا دیکھو میں آپ کو سائیکل بیچ رہا ہوں اور کہتا ہوں بھائی سائیکل آپ کے ساتھ بے کر لی لیکن میں نے شرط لگا دی ایک ہفتے تک میں استعمال کروں گا بھائی نے اپنے لیے شرط لگا دی تو یہ شرطیں فاسد ہے مولانا اب دیکھو وہ سائیکل مال ہے اصل کے اعتبار سے بے صحیح لیکن وصف کے اعتبار سے کیا گئی اس میں خرابی آ فساد آ کہ بائی نے کیا کہہ دیا ایک ہفتے تک میں استعمال کروں گا بھائی آپ کیسے یہ شرط لگا رہے ہیں بھائی بہ ہوتے ہی مالک مشتری بن چکا ہے لہذا آپ چیز کو کیا کرنا چاہیے اس کے حوالے کرنا چاہیے تو بہ فاسد کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ اصلا تو صحیح ہے لیکن وسو صحیح نہیں تو جب یہ اصلا صحیح ہے تو جب مشتری مبیعے پر قبضہ کر لے گا کیا کرے گا کس کی اجازت سے بائی جب بائی کی اجازت سے مبیعہ پر قبضہ کر لے گا تو مالک بن جائے گا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا لیکن یاد رکھو مالک تو بن گیا لیکن اس چیز میں چونکہ اس نے بیع فاسد کی ہے اور بیع فاسد کو توڑنا ضروری ہے ورنہ گناہگار ہیں دونوں بھائی توڑنا ضروری ہے لہذا اب مالک تو بن گیا لیکن اس چیز کو استعمال میں لانا یا اس سے نفع اٹھانا یہ اس کے لیے جائز حد تک کہ اگر اس سائیکل کو مشتری اب آگے بیچتا ہے یہ سائیکل جو اس نے بیگ فاسد کے ذریعے خریدی ہے اس کو کیا کرنا چاہتا ہے آگے بیچتا ہے اور نفع کماتا ہے مثلا آٹھ سو کی خریدی تھی مجھ سے آگے کتنے کی بیچی ہزار کی بیچی تو کتنا نفع کمایا دو سو یہ نفع بھی اس کے لیے جائز نہیں مولانا اس کو صدقہ کرنا چاہیے سمجھ میں آیا کیونکہ یہ سائیکل اس کو کون سی بیگ کے ذریعے حاصل ہوئی ہے بے فاسد کے ذریعے بھائی تو شرح یہ بے میں خرابی آ گئی تو اب اس کو توڑنا ختم کرنا ضروری ہے اور اس چیز کو استعمال میں لانا یا نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں حتٰ کہ اگر اس چیز کو آگے بیچ کر نفع کماتا ہے تو وہ نفع بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے بھائی آگے جس نے خریدی ہے اس کے لیے جائز ہے اسے نفع اٹھانا کیونکہ اس نے تو بے فاصد سے نہیں خریدی اس نے تو صحیح بے کے ذریعے خریدی ہے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی اچھا اور یاد رکھو بے فاسد کے اندر قیمت آیا کرتی ہے سمجھ نہیں آتے بے فاصد میں کیا آیا کرتی ہے میں نے اس کو سائیکل بیچی تھی اور شرط لگائی تھی کہ ایک ہفتہ میں استعمال کروں گا یہ بیگ کون سی ہوئی فاسد اور سمن اور اس کی اور میرے بیچ طے ہوئے تھے پانچ سو روپے تو یہ بیگ فاسد ہوئی جب یہ سائیکل پر قبضہ کر لے گا تو یہ اس کا مالک تو بن جائے گا اور اب مجھے پیسے دینے پڑیں گے تو کیا اب وہ مجھے سمن دے گا یا قیمت دے گا قیمت دینی پڑے گی سمن نہیں سمن اور قیمت کا فرق جانتے ہو یا نہیں بھائی سمن وہ جو بائیں اور مشتری میں طے ہو جائیں اور قیمت وہ جو بازار میں اس کا ریٹ ہے وہ کیا کہلاتا ہے قیمت کہلاتی ہے وہ صورت سمجھ میں آئی بھائی تو اب میرے اور اس کے درمیان تو سائیکل کے سامان پانچ سو طے ہوئے تھے تو سامان نہیں آئیں گے قیمت آئے گی تو بازار جا کر ذرا تاجروں سے ریٹ پوچھیں گے بھائی. اس سائیکل کا کیا ریٹ ہے بھائی وہ ہمیں بتائیں گے بھائی یہ سائیکل تو سات سو کی ہے بھائی اس کا ریٹ کتنا بنتا ہے आ, کوئی سات سو بتائے گا کوئی چھ سو نبے بتائے گا کوئی چھ سو اسی تاجروں کے ریٹ قریب قریبی ہوں گے تقریباً بھائی تو وہ قیمت آ جائے گی مولانا معلوم ہوا اتنی قیمت ہے بھائی قیمت <سؤال> بھئی یہ کیا وجہ ہے <سؤال> قیمت کیوں آتی ہے فاسد میں <سؤال> وجہ یہ مولانا کہ یہ بے شران فاسد ہے شران جائز ہی نہیں ہے بہ جائز ہوتی تو سمن آتے بہ جائز نہیں تو سمن کہاں سے آئے بھائی دیکھو ایک مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی <خخ> سائیکل کے مسئلے کو ایک طرف رکھو نکال दो زمین سے میں یہاں بیٹھا ہوں سائیکل پر آیا سائیکل میں نے ایک طرف کھڑی تھی اب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں گفتگو کر رہا ہوں اچانک ایک آدمی آیا آدمی نے میری سائیکل اٹھائی اور دریا میں پھینک دی تو اس کو زمان دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا اس نے میری چیز خراب کی ہے اب میں اس کو کہتا ہوں لو بھائی سمن نکالو کیا کہوں گا اس کو میں جی سمن نکالو یا قیمت نکالو کہوں گا قیمت کہوں گا سمن کیوں نہیں کہتا سمن تو طے ہی نہیں ہوئے ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی ہے خرید و فروخت والی تو سمن تو یہاں ہے ہی نہیں یہاں تو قیمت کی بات ہی چل سکتی ہے سمن کی تو یہاں بات ہو ہی نہیں سکتی لہٰذا مجھے اب کیا کرنا کہنا پڑے گا اسے قیمت دو تو فاصل بھی اسی طرح ہے شرانجائز ہی نہیں گویا کہ ہوئی نہیں جب چیز بہ ہوئی ہی نہیں ہے تو وہاں سمن آتے ہیں یا قیمت آتی ہے جہاں بے ہوئی ہو وہاں سمن آتے ہیں جہاں ہی نہیں ہوئی وہاں کیا کرتے ہیں قیمت تو گویا کہ یوں ہوا شران جائز نہیں یہ بے سے ہی نہیں تو یہاں سمن کہاں سے آئے لہذا کیا دینے پڑے گی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی اور بھائی اس کے اندر کیا بتلایا آپ کو سمن آیا کرتے ہیں قیمت آتی ہے قیمت آتی ہے تو بھائی ایک طرف آ رہا ہے اس میں قیمت آئے گی دوسری طرف کہہ رہے ہیں بھائی اس کو توڑنا واجب ہے ہر حال میں کیا کیا جائے گا مبیا واپس کیا جائیں گے کیا جائے گا اور سمن لے لیے جائیں گے بھائی بائے سے تو مطلب یہ ہے قیمت کے آنے کا بھائی ویسے تو اس بیگ کو توڑنا ضروری یعنی کہ مبیے پر جیسے قبضہ کیا مشتری کیا بن گیا اس کا مالک اب اس کو کیا دینی پڑے گی قیمت یہ مطلب نہیں ہے اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قیمت اس وقت اول تو یہ ہے کہ اسی مبیعہ کو کیا کیا جائے واپس کیا جائے لیکن اگر وہ مبیعہ واپس اب نہیں ہو سکتا کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں ایوز تو دینا ہی ہے تو پھر سمن نہیں ایوز دیں گے بلکہ کیا دیں گے سمن ہے مثلا میں نے آپ سے ایک چیز خریدی بیع فاسد کے ساتھ تو اب اولن تو یہ ضروری ہے کہ ہم دونوں کیا کر دیں اس بیگ کو فسخ کریں اور اگر میں فسخ نہیں کرتا اس سے پہلے کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ اب چیز واپس ہی نہیں ہو سکتی مطلب وہ چیز میرے پاس ختم ہو گئی ضائع ہو گئی اب واپسی ممکن ہے واپسی تو ممکن نہ رہی ہوئی چیز جل گئی دریا میں ڈوب گئی میرے پاس تو اب کیا کرنا پڑے گا آئی بس دینا یا نہیں دینا بھائی اس نے مجھے مفت تو نہیں دی تھی تو لیکن اب سمجھ <سلام> نہیں دوں گا آئی بلکہ کیا دوں گا یا <سلام> مانا نا میں نے اس چیز کو آگے بیچ دیا جب آگے بیچ دیا تو وہ اگلا مشتری اس کا مالک بن گیا اب میں اس کو واپس کر سکتا ہوں نہیں تو جب کوئی ایسی بات ہو جائے کہ چیز واپس نہ کی جا سکے تو پھر اس صورت میں کیا دینا پڑتی ہے قیمت دینا پڑتی ہے ورنہ پہلی صورت تو کیا ہے ختم کر کے اسی مبیعے کو واپس کیا جائے مبیعے کو واپس اچھا چوتھی چوتھی قسم تھی بھائی بے موقوف گئی بے موقوف گئی میں نے بتلایا تھا بے فضولی کو کہتے ہیں فضولی کہ ایک آدمی دوسرے کی چیز اجازت کے بغیر فروخت کر دے تو یہ بے مالک کی اجازت پر موقوف ہے مولانا اگرچہ خریدنے والا چیز پر قبضہ بھی کیوں نہ کر لے پھر بھی مالک نہیں بنتا بلکہ کیا کرنا پڑے گا مالک سے اور مالک اجازت دے دے گا تو بے صحیح مالک نے اجازت نہیں دی تو بے ختم اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا مالک کے اجازت دینے کے لیے ضروری ہے کہ مبیہ بھی قائم ہو اور دونوں عقد کرنے والے بھی اپنے حالت پر ہوں زندہ ہوں اہلیت ہو ان میں بھائی یہ مسئلہ پڑا تھا یاد ہے کہ نہیں بھائی تو یہ بے موقوف کہلاتی ہے یہ چار قسمیں ہیں بھائی پھر ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا بے سہی کے اندر بے ہوتے ہی مشتری کیا بن جاتا ہے ایجاب و قبول ہوتے ہی مالک بن گیا میں نے آپ کو ایک موبائل فروخت کیا اور ایجاب و قبول ہو گیا موبائل ابھی میرے پاس ہے ہاتھ میں لیکن ایجاب و قبول ہوتے ہی آپ کیا بن گئے اس موبائل کے مالک بن گئے مالک بن گئے, مالک بن گئے؟ تو بی صحیح میں آخد ہوتے ہی مشتری اس مبیے کا کیا بن جاتا ہے بشرطے کہ وہ خیار شرط وغیرہ نہ ہو گئی کسی نے خیال اپنے لیے نہ رکھا عام بیک ہو رہی ہو خیار شرط رکھا پھر تو اتنے دن کا اختیار ہوتا ہے دو دن یا تین دن تک کا بھائی تو عام بیک کے اندر آخد ہوتے ہی مشتری مبیے کا مالک بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے اور بے باطل کے اندر کب مالک بنے گا بھائی باطل تو بالکل اصلن ہی نہیں صحیح وہاں تو کبھی بھی مالک چاہے قبضہ بھی کر لے کچھ بھی کر لے پر مالک نہیں بنتا بھائی اور بے فاسد میں کب مالک بنتا ہے مالک جب بائیں کی اجازت سے مالک اس پر مالک کیا کر لے مالک تو سب مالک بنتا ہے قبضے سے پہلے مالک نہیں بنتا بھائی یہ ضرور یاد رکھنا ہمیں شب اور بے موقوف کے اندر کب مالک بنے گا جب مالک اجازت دے گا چیز پر قبضہ کر لے پھر بھی مالک نہیں بے باطل کے اندر بھی چیز پر قبضہ کر لے پھر بھی مالک تو بے باطل میں تو مالک بن ہی نہیں سکتا جبکہ بے موقوف میں قبضہ کر لے تو بھی مالک نہیں لیکن اگر مالک اجازت دے دے تو پھر کیا بن جائے گا پھر مالک بن جائے گا یہاں تک ضابطے سمجھ میں آ گئے بھائی جی اب دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی باب البیع الفاسد یہ باب ہے بیع فاسد کا یعنی بیع فاسد کے بیان میں ہے بھائی بے مصنف رحم اللہ صاحب قدوری جو ہیں انہوں نے عنوان دیا بیع فاسد کا لیکن اس باب کے اندر وہ بیع فاسد کے ساتھ ساتھ بے باطل کو بھی ذکر کریں گے تو اشکال ہوتا ہے بے عنوان تو آپ نے اے صاحب قدوری فاسد کا دیا تو اس میں تو صرف کس کو ذکر کرنا چاہیے فاسد کو لیکن آپ ساتھ ساتھ کس کو ذکر کرتے ہیں غیر <متصف> <ڈے> باطل <متصف> کو بھی ذکر کر رہے ہیں تو جواب یاد رکھنا والا نا یہ جو اوپر فاسد آیا اس سے وہ اطلاعی بیع فاسدنی مراد جو ابھی میں نے تاریخ بتائی بھائی جو اصلن تو صحیح ہو لیکن وسفن صحیح یہاں فاسد کے لوگ مانا مراد ہیں خرابی وہ بیع جس کے اندر کیا ہو خرابی ہو تو یہ عام ہوا مالانا بے باطل کو بھی شامل ہے اور بیع فاسد کو بھی کیونکہ دونوں کے اندر کیا ہوتی ہے خرابی ہوتی ہے بیع باطل میں اصل کے اعتبار سے خرابی ہوتی ہے جبکہ بیع فاسد کے اندر وصف کے اندر اعتبار سے کیا ہوتی ہے تو یہاں جو عنوان آیا بابل ال بے الفاسد اس بیع فاسد سے کیا وہ اطلاعی بیع فاسد مراد ہے یا لغوی معنی کے اعتبار سے ہے فاسد کا معنی خراب بھائی تو خراب بھئی جس میں خرابی ہو گئی تو لہذا خرابی ہے لیکن ہر بیع فاسد بے آئے بات نہیں ہے اس کا جواب سمجھ میں آیا بھائی تو فساد والا نا دونوں میں ہے فساد بے باطل میں بھی فساد ہے بے فاسد میں بھی فساد ہے البتہ فرق یہ کہ بے باطل میں فساد کس کے اندر ہے اصل میں ذات کے اندر ہی بھائی کیا ہے فساد ہے اور بہ فاسد کے اندر وصف میں فساد ہے تو کہتے ہیں احد اللہ محرم فلب او فاص جب ہو دونوں عوضوں میں سے کوئی ایک او قلعہ یا دونوں ایوز بھائی ایک طرف سے کیا آتا ہے ایک طرف سے سمن آئیں گے دوسری طرف سے مبیا تو یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کا عوض جب دونوں ایوزوں میں سے کسی ایک میں یا دونوں میں یا دونوں محرمن دونوں کیا ہوں حرام جب دونوں ایوزین میں سے کوئی ایک یا دونوں ایوزین حرام ہوں فل او فاسد تو بے کیا ہے فاسد ہے فاسد ہے بھائی کل بے ابل میتھ اوبل دمی اوبل خمری اوبل جیسے مردار کی بے اور خون کی بے اور شراب کی بے اور خنزیر کی بہ جیسے مردار کی بے اور خون کی بے اور شراب کی بے اور خنزیر کی بے جی تو مردار کی بے یہ کون سی ہے مولانا یہ بے ہے باطل ہے مالانا کیونکہ یہ مال ہی اور بہ تو کہتے کس تو تھے مبادلہ تو مال ہی نہیں ہے اس پہ تو بیع کی تاریخ ہی نہیں تھا آ رہی تو یہ بیع باطل ہے اصل کے اعتبار ذات کے اعتبار سے نہیں صحیح ہے اوب دم یا خون کی بہ مالانا خون کی بہ یہ کون سی بہ ہے یہ بھی بیع باطل ہے مالانا کیا ہے بے باطل او بال تو یہ دونوں والا نا مال ہی نہیں ہے خون یہ سرے سے مالی نہیں ہے مردار یہ مالی نہیں ہے بال خامری او بلخن زیر یا کس کی بہبئی شرار کی یا بتائیے مال ہیں یا مال نہیں مال ہے لیکن کون سا مال ہے مال غیر متقویم ہیں اور میں نے ضابطہ لکھوایا تھا جو چیز نظر سلائن اور حرام ہو وہ اس کی بہ کیا ہے تو یہ مال غیر متقویم ہے اب اس میں یاد رکھنا دو صورتیں بنتی ہیں شراب اور خنزیر کی بہ میں دو صورتیں بنیں گی ایک صورت یہ کہ اس کو مبیا بنایا جائے ایک صورت یہ کہ اس کو سمن بنایا جائے جب یہ مبیا بنے گا تو بے باطل ہو جائے گی اور جب اس کو سمن بنائیں گے تو بے فاسد ہو جائے گی سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں بھائی بھائی بے کے اندر ایک مبیا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں ایک سمن ہے ن یاد رکھو یہ جو سونا چاندی درہم دینار کرنسی یہ سمن ہی ہے یہ ہمیشہ کیا ہیں سمن ان کو بنایا ہی سمن کے طور پر گیا ان کی تخلیقی کس طور پر ہوئی ہے سمن کے طور پر ہوئی ہے اور یہ بھی یاد رکھو مولانا بیگ کے اندر مبیا مقصود ہوتا ہے اور سمن اور ذریعہ ہوتے ہیں بیگ کے اندر مبیا کیا ہوتا ہے بھائی ذرا مشکل بات ہے میں دوہرا رہا ہوں آپ بھی ساتھ ساتھ دہرایا کریں بھائی بیگ کے اندر مبیا کیا ہوتا ہے اور وسیلہ وہ چیز جس کے ذریعے مقصود تک پہنچا جائے مثلا کنویں کے اندر پانی ہے میں رسی کے ذریعے ڈول لٹکاتا ہوں اور پانی نکالتا ہوں تو مقصود کیا ہے پانی, پانی, پانی مقصود اور یہ رسی اور ڈول کیا ہے وسیلہ اور ذریعہ ہے سمجھ میں آیا تو یہ وسیلہ اور ذریعہ ہے ان کے ذریعے مقصود تک پہنچا جاتا ہے تو یہ جو سامان ہے یہ وسیلہ ہے ان کے ذریعے کس تک پہنچا جاتا ہے مقصود تک پہنچا جاتا ہے میں دکان پر جاتا ہوں اسے سو روپیہ دیتا ہوں اس کی چینی خریدتا ہوں تو دیکھو یہ سو روپے ذریعہ ہوئے اور مقصود کیا ہوا چینی تو یہ سمن ذریعہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے مبیع تک پہنچا جاتا ہے اور مبیع ہوتا ہے مقصود بھائی کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے اور مقصود جو ہے وہ معلوم ہوا کیا ہے اس کی اہمیت ہے اس کی عزت ہے مولانا سمجھ میں آیا اہمیت ہے تو میں خرید رہا ہوں ورنہ خریدتا بھائی تو جب ہم کسی چیز کو مبیحا بناتے ہیں تو گویا ہم نے اس کو عزت دے دی کیونکہ اس کو ہم نے مقصود بنا لیا جب بھی ہم کسی چیز کو کیا بناتے ہیں مبیحا بناتے ہیں تو گویا ہم نے اس کو کیا دے دی کیسے عزت دی کہ ہم نے اسے کیا بنا لیا مقصود بنا لیا اور مقصود تو کیا ہوتا ہے معزز ہوتا ہے محترم ہوتا ہے بھائی تو جب بھی کسی چیز کو جب مبیاح بنا لیا وہ کیا بن گیا مخصوص وہیا آپ نے اسے کیا دے دیجیے عزت دے دی اور شراب اور فنزیر ان کو عزت نہیں دینی کیونکہ شریعت نے ان کی اہانت کا حکم دیا ہے ان کو عزت دینے کا حکم نہیں ہے لہذا شراب اور فنزیر کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں بھائی ایک صورت یہ کہ اس کو مبیاح بنائیں ایک صورت یہ کہ اس کو سمن بنا لیں بھائی اگر اس کو مبیعہ بنایا تو مبیعہ تو کیا ہوتا ہے مقصود اور اس کو کیا دی جاتی ہے اور شراب اور سنزیر کو تو شریعت نے نجو سلین اور حرام قرار دیا ہے تو لہذا جب بھی ان کو مبیعہ بنائیں گے وہ باطل ہو جائے گی بے کیا ہو جائے گی ہاں اگر اس کو سمن بنائیں گے تو بہ صرف فاسد ہوگی باطل نہیں یہاں پر بات سب کو سمجھ میں آ گئی خلاصہ کلام یہ ہوا والا نا کہ بے کے اندر مبیع مقصود ہوتا ہے اور سمن جو ہوتے ہیں وسیلہ ہوتے ہیں اور مبیع کیا مقصود کیا ہوا کرتا ہے معززت ہے اس کو عزت دی ہے ہم نے لیکن شراب اور تنزیر جو ہیں شریعت نے ان کو عزت دینے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کی احانت کرنے کا لہذا جب یہ مبیع بنیں گے تو یہ بے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی کیونکہ شریعت نے اجازت نہیں ان کو دی ان کو عزت دینے کی تو بے سرے سے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی ہاں ان کو اگر ہم سمن بنائیں تو سمن تو ذریعہ ہے مقصود نہیں اصل تو پھر اس صورت میں بے کیا ہو جائے گی محمorn محمorn hi, hi -hi -hi -hi -hi -hi. اب دیکھو بناتے ہیں اس کو مبیع یا اس کو سمن کون سی صورت ہے بھائی دیکھو ایک شخص دوسرے سے شراب پیسوں کے بدلے خریدتا ہے یا سونے کے بدلے یا چاندی کے بدلے یا درہم کے بدلے یا دینار کے بدلے تو اب یہ پیسے یا سونا یا چاندی یا درہم یا دینار جو بھی دے رہا ہے اس کو ہم کہیں گے سمن کیونکہ ان کو بنایا ہی کس لیے کیا ہے جو <تصفيق> ہی بنے سمن کے طور پر ہیں اور شراب کو کیا قرار دینا پڑے گا شراب جی؟ کو کیا قرار دینا پڑے گا مبیا قرار دینا پڑے گا تو شراب مبیاں بن گئی اور مقصود بن گئی حالات اور مقصود کیا ہوتا ہے معذد <ماردنس> ہے عزت ہے اس کی تو اور شریعت نے تو ہمیں کیا کیا ہے اسے سے <ماردنس> منا کیا ہے ان کو عزت نہیں دینی تو ہم کیا حکم لگا دیں گے بیگ کیا <ماردن> ہو گئی باطل ہو گئی باطل ہو گئی سورج سمجھ میں آئی بھائی تو یہ وہ صورت کی مولانا ہے جس کے اندر شراب کو مبیا ہی بنا سکتے ہیں سمن بنانے کی کوئی صورت نہیں کیونکہ دوسری طرف کرنسی ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا درہم ہے یا دینار ہے ان کو تو ہم مبیا بنا ہی نہیں سکتے لیکن بار اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ جہاں شراب کو سمن بنایا جا سکتا ہے وہ کیسے کہ ایک شخص دوسرے سے شراب خریدتا ہے اور بدلے میں سونا چاندی یا پیسے نہیں دیتا کوئی اور چیز دے دیتا ہے گندم دے دی چاول دے دیے کوئی چیز موبائل دے دیا سائیکل دے دی کوئی بھی چیز دے دیتا ہے آپ مولانا ایک طرف ہے شراب دوسری طرف کیا چیز ہے کوئی چیز ہے تو دونوں طرف چیز آ گئی اور چیز کے اندر کیا ہوتی ہے مبیا بننے کی بھائی وہ کرنسی وغیرہ ان میں تو وہ تو مبیا بن ہی نہیں سکتے لیکن یہ چیز کیا بن سکتی ہے یہ تو مبیا بن سکتی ہے نا تو اب اس صورت میں جب ایک طرف شراب ہو اور دوسری طرف کیا ہو کوئی اور چیز ہے کوئی سامان وغیرہ ہے تو ہم یوں کہیں گے کہ گویا یہ سامان مبیا ہے اور شراب سمن ہے شراب کیا ہے سمن ہے سورت سمجھ میں آ گئی اس سورت میں تو پیسوں کو مبیا بنانا ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ وہ تو ہوتے ہی کیا ہے سمن لیکن اب دوسری طرف سے سامان آ رہا ہے اور سامان تو کیا بن سکتا ہے مبیا بن سکتا ہے تو فقاہ کرام کی کوشش ہوتی ہے کسی بھی معاملے کو جس حد تک ٹھیک کیا جا سکتا ہو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ میں آیا تو یہاں پر بھی بھائی اب اگر شراب کو کیا بنائیں ایک طرح شراب ایک طرح سامان اگر شراب کو کیا بنا دیں نہیں مبیا بنائیں تو بے کیا بن جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے اور شراب کو اگر سمن بنا دیں تو بے کیا رہتی ہے فاطل تو فقہا کی کوشش ہوتی ہے معاملے کو جتنا بہتری کی طرف لے جایا جا سکے لے جائیں بھائی تو یہاں زیادہ سے زیادہ بہتری یہ ممکن تھی کہ بیگ کو باطل سے نکال کر کس میں لے آؤ آمد فاسد آمد میں آمد اس سے زیادہ بہتری ممکن ہی آمد نہیں تھی لہذا ہم یوں کہیں گے کہ گویا کہ یہ بیگ فاسد ہوئی ہے کیا ہوئی ہے بیگ فاسد ہوئی ہے اور اس سامان کو ہم قرار دے دیں گے مبیاح اور شراب کو کیا قرار دے دیں گے سمن قرار دے دیں گے تو اس سامان کے اندر تو بے فاسد ہوئی اور شراب کے اندر بے باطل ہو گئی سامان میں کیا ہو گئی بے فاصد ہو گئی اور شراب میں کیا ہو گئی بے باطل ہو گئی مولانا یعنی ہم یوں سمجھیں گے کہ وہ شخص اس سے یہ سامان خریدنا چاہتا تھا لیکن بدلے میں شراب ذکر کر دی اور شراب میں تو مسلمان کے لیے نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملق جائز ہے تو لہذا آ آ شراب کے بدلے آپ جو ہے اس سامان کی قیمت اس کو دے دے گا بھائی شراب تو نہیں دے سکتا تو شراب کے اندر بے کو کیا قرار دے دیا باطل قرار دے دیا یعنی یہ شخص شراب کا مالک نہیں ہوا یہ سمن کے طور پر گویا اس نے ذکر کیا تھا کس کو بھئی اس نے سمن کے طور پر نہیں ذکر کیا جس طرح مرضی ذکر کر دے لیکن ہم کیا سمجھیں گے گویا سامان کیا ہے سامان کیا ہے مبیع اور شراب کیا ہے کیونکہ اسی صورت میں بہ تھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے ورنہ تو پھر بہ باطل ہو جاتی ہے تو سامان کو ہم قرار دے دیں گے مبیع اور شراب کو کیا قرار دے دیں گے سمن یوں سمجھیں گے وہ شخص جو شراب دے رہا ہے وہ گویا اس سامان کو خریدنا چاہتا تھا سامان کو خریدنے کے لیے اس نے سمن کیا ذکر کیے ہیں شراب اور شراب میں تو نہ تم لیک ہے اور نہ تملک لک جائے تو گویا ایک چیز وہ خرید رہا ہے لیکن سمن اس نے ذکر ہی نہیں کیے شراب کل عدم ہو گئی تو چیز سامان خریدے اور سمن ذکر اور جب سمن ذکر نہ کرے وہاں کیا آیا کرتی ہے قیمت تو اس چیز کی قیمت دے دے گا بھائی کیا کرے گا قیمت اور نقص شراب کے اندر وہ بے باطل ہے لہذا خریدنے والا اس کا مالک نہیں بنا صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح میں نے آپ کو ایک ضابطہ بتایا تھا کہ عبارتوں کے اندر بیع کے ساتھ با کا لفظ آتا ہے اور یہ کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر یا مبیا پر جی بھول گئے ضابطہ اتنا قیمتی ضابطہ بھی آپ لوگ بھول گئے عجیب بات ہے بھائی سارا با بھی بے کا چل رہا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا با ہمیشہ کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر داخل ہوتی ہے بھائی سمجھ میں آیا عبارت میں جہاں کہیں با آ جائے بے کے ساتھ آپ فوراً سمجھ جاؤ یہ کس پہ داخل ہو رہی ہے اس پر جس پر داخل ہوئی ہے وہ سمن ہے مثلا میں نے کہا کیا سورت بنائے بے اصول کتابی خم سیاتین بےت الکتاب اب خان صحت آپ سے کوئی پوچھے سمن کیا چیز ہے آپ فوراً کیا کہیں گے پانچ روپے کیوں بھائی کیونکہ وہ تو بنے سمن کے طور پر ہیں ہی عبارت نے بھی اس پر کیا داخل ہوئی ہے تو یہاں تو پتہ لگ رہا تھا بعض جگہ پتہ نہیں چلتا مثلاً میں کہتا ہوں کیا صورت بنائے بےعتل کتاب بجوال بل جلوال بیاتل کتاب موبائل بھائی میں نے کتاب کو موبائل کے بدلے بیچا اب آپ سے پوچھے بھائی دونوں طرف سامان ہے کس کو مبیاح ہے کون چیز کون سی چیز مبیاح ہے اور کون سے سامان بھائی آپ فوراً کیا کہیں گے کتاب مبیاح ہے اور موبائل ہے بھائی آپ کو کیسے پتا چلا اس کا کاغذ کیوں نہیں کیا کتاب کو کیوں نہیں سمن بنایا آپ کہیں گے بھائی زابطہ ہے کہ باپ کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر داخل ہوتی ہے اور یہاں باپ جال پر داخل ہو رہی ہے معلوم ہو جال کیا ہے سمن ہے اچھا کیا بات چل رہی تھی بھائی ہاں تو شراب کی بات چل رہی ہے بھائی تو یہاں پر بھی عبارت کے اندر یاد رکھنا جب ایک طرف سامان ہے ایک طرف شراب ہے چاہے بات شراب پر داخل ہو چاہے دوسری چیز پر کوئی حرج نہیں ہم دونوں صورتوں میں کیا کریں گے ایک طرف سامان ہے ایک طرف شراب ہے تو ہم دونوں صورتوں میں کیا کہیں گے شراب, شراب, شراب, شراب کو سمن بنانا ہے اور دوسری چیز کو تو اس چیز کے دوسری چیز کے اندر بہ ہوئی فاسد اور شراب کے اندر بہ ہوئی تو گویا وہ چیز دوسری اس نے بے فاسد سے خریدی ہے اور قیمت ذکر ہی نہیں پہ سمند ذکر ہی نہیں کیے تو قیمت دینی پڑے گی اور نہ شراب کے اندر تو بے باطل ہے کیونکہ اس میں نہ سم جائز ہے اور نہ لک ہے لہذا دوسرا اس کا مالک نہیں بنے گا بھائی سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی تو شراب اور خنزیر کے اندر کتنی صورتیں ہوئی کل دو سورتیں بھائی پہلی صورت وہ جو میں نے ذکر کی تھی ایک طرف ہو شراب اور ایک طرف ہو کرنسی وہاں تو طے ہے کہ بے باطل ہی ہے جبکہ دوسری صورت یہ ہوئی کہ ایک طرف شراب ہے اور ایک طرف سامان تو اس صورت میں بے فاسد ہے یعنی اس چیز کے اندر بے فاسد اور شراب کے اندر بے باطل ہی ہے او بل خمری او بل خنزیر اور اسی طرح خمر اور اضاق مبی او غیر مملوکن اور اسی طرح جب مبی عام مم غیر مملوک ہو یعنی کوئی اس کا مالک نہ ہو کل خر جیسے آزاد آدمی ہے تو آزاد آدمی کی بیع بھی باطل ہے کیونکہ یہ مال ہی نہیں اور بیع تو بہ تو کہتے ہی کس کو تھے مبادلت المال مالبئی و ب امل ولاد مدبر مکاتبی فاسد اور اسی طرح مولانا ام ولد مدبر اور مکاتب ان کی بے فاسد ہے یعنی باطل ہے مولانا ان کی بے میں فساد ہے کون سا فساد ہے اصل کے اندر یعنی ان خراب ہے ان کی بے باطل ہے بھائی اچھا بھائی ولد جانتے ہو مدبر جانتے ہو مکاتب ام ود یاد رکھو یہ تین لفظ بھائی ام ولد مدبر مکاتب بار بار آئیں گے بھائی دیکھو امداد وہ باندھی جس سے آقا کی اولاد ہو اور آقا کہے بھی یہ میری اولاد ہے یہ کیا کہلاتی ہے امد سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی بس بھائی سمجھ لو لکھنے کا وقت نہیں ہے بس میں بار بار تکرار کروا دوں گا یاد ہو جائے گا پھر خود بھی تکرار کر لینا بھائی بھائی ایک آدمی نے ایک باندی خریدی باندی خریدنے کے بعد اس مالک کا اس باندی سے بچہ ہوا اولاد ہوئی اور اولاد ہونے کے بعد آقا نے یہ بھی کہہ دیا مالک نے یہ بھی کہہ دیا یہ میرا بیٹا ہے یہ میری اولاد ہے بس مولانا اب یہ عورت یہ باندھی امے ولد بن گئی یعنی آقا کے بچے کی ماں ولد کا کیا معنی ہے بچے کی ماں یعنی آخا کے بچے کی ماں اور یاد رکھو یہ جو ولد ہے اس کو آقا آگے نہیں بیچ سکتا کے مرنے مالک کے مرنے کے بعد یہ عورت آزاد ہو جائے گی کیا ہو جائے گی آزاد, آزاد, آزاد, آزاد, آزاد, آزاد, آزاد, آزاد ہو جائے گی سورج سمجھ میں آگئی تو اگر اس کو آگے بیچ دے گا آ. پھر تو اس بیچاری کا حق آزادی ضائع ہو جاتا ہے بھائی لہٰذا اس کو آگے بیچنا چاہیے نہیں سورج سمجھ میں آ گئی امیر والد کس کو کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ مجھے سورج بتاؤ ایک آدمی ہے اس نے ایک باندی خریدی اس باندی سے اس کا ایک بیٹا ہوا تو یہ آخا کے, کے لیے کیا بن گئی नहीं। नहीं। بیٹا ہوا فورن ہی امر ود بن گئی اس کی नहीं। آخا کہ گئے بھی یہ میری اولاد ہے جب تک یہ نہیں کہتا وہ امر ود نہیں بنے گی بھائی سورج آئی تو آخاش یہ دعویٰ بھی کر دے یہ میری اولاد ہے اس سے اب مولانا امیر ولد بن جائے گی بھائی عام عورت کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے تو اس کے بعد اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اسی شخص کی شمار ہوتی ہے وہاں انسان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ میری اولاد لیکن باندی کے اندر یاد رکھو وہاں کیا کرنا پڑتا ہے کہنا پڑتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے کسی کے سامنے ذکر کر دے کہہ دے بول دے ایک دفعہ بخ مانا کیا بن جائے گی کہنے سے پہلے نہیں بھائی امے والد نہیں تو یہ امے والد بن گئی اور امر ود کا کیا حکم ہے بھائی یہ ہے تو عام باندھیوں کی طرح اس سے خدمت وغیرہ لے سکتا ہے لیکن یہ کہ اس نے آقا کے مرنے کے بعد ہر حال میں آزاد ہونا ہے اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی اس نے سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا یہ اس کی بیچ جائز نہیں مولانا ورنہ تو اس کا حق آزادی کیا ہوتا ہے بھائی کسی اور کے ہاتھ بیچے گا تو اس کی تو امے والا تو نہیں تو آزاد ہوگی لہٰذا اس کا بیش نہیں مانا ہے اس نے مرنے کے بعد ہر حال میں آزاد ہونے اب آزادی اس کا حق بن گیا بھائی اچھا تو یہ امیہ غلط ہے ایک ہے مدبر مدبر وہ غلام ہے جسے آقا کہہ دے میرے مرنے کے بعد تو آزاد یہ کیا کہلاتا ہے مدبر بھائی یہ مدبر کہلاتا ہے جب ایک غلام کو ایک دفعہ مدبر بنا دیا اب آپ کسی صورت میں اس کی تدبیر کو ختم نہیں کر سکتے آقا کے مرنے کے بعد اس نے ہر حال میں کیا ہونا ہے آزاد ہونا ہے تو یہ ہے تو عام غلام کی طرح اس سے خدمت وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن اس کی تدبیر کو ہم ختم آقا جب بھی مرے گا چاہے ابھی مر جائے چاہے بیس سال بعد مرے مرنے کے بعد یہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو مدبر کی بھی بیع جائز نہیں کیوں نہیں جائز والا نہ؟ وہی وجہ ہے بلنے کیا ہوگا اس کا حق آزادی ختم ہو جائے گا حق آزادی ضائع ہوگا لہذا اس کی بیع بھی جائز نہیں ایک ہے مکاتب مکاتب وہ غلام ہے جسے آقا مثلا کہہ دیتا ہے کہ بھئی دو سال کے اندر تم پانچ لاکھ روپے کما کر لے آؤ تو تم آزاد ہو کیا کہہ دیتا ہے تم میرے پاس بھائی پانچ لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو بھائی یہ مکاتب بن گیا غلام بھی راضی ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو پیسے طے ہوئے اس کو کہتے ہیں بدلے کتابت کیا کہتے ہیں بدلے کسابت اب آقا اس کو یہ جو عقد ہوا ہے ان دونوں کے درمیان غلام اور آقا میں آقا اس کو ختم نہیں کر سکتا اس مدت کے اندر اگر وہ پیسے لے آتا ہے تو کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور اگر وہ نہ لا سکا تو یہ عقد ختم ہو جائے گا اور پھر وہ پہلے کی طرح غلام بن جائے گا غلام مسئلہ سمجھ میں آیا مکاتب کس کو کہتے ہیں جسے آقا کہہ دے مثلاً پانچ لاکھ روپے لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد ہو یہ جو ان دونوں میں عقد ہوا یہ کون سا عقد ہے کتابت بھائی کیا کون سا عقد ہے عقد کتابت ہے اور یہ جو پیسے طے ہوئے یہ کیا کہلاتے ہیں بدلے کتابت کیا کہلاتے ہیں بدل کتابت, کتابت کہلاتے ہیں اور آقا اس آقد کو ختم کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہاں غلام چاہے تو ختم کر سکتا ہے کیسے آ کر کہہ دیتا ہے بھائی میرے بس میں نہیں ہے میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا اپنی ایجس کا اظہار کر دے آقد کتابت کیا ہوا ختم وہ عام غلام بن گیا پھر بھائی املاد اور مدبر میں وہ پھر عام غلام نہیں بن سکتا لیکن یہاں کیا ہے پھر عام غلام بن سکتا ہے آم غلام تو یہ ہے آفدے کتاب مولانا آفدے کتاب اور تو یاد رکھیے آقا نے کیا کہا تھا کیا خد کیا ہے اس مکاتب کے ساتھ مکان اس نے پیسے لے تو تم آج آج آزاد آج. ہو اب آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا امیں ولد اور متبر سے تو خدمت لیتا تھا لیکن اس سے خدمت اب آزاد آدمی کی طرح اس کو اپنی ذات کا قبضہ حاصل ہو گیا ان دونوں کو تو اپنی ذات کا قبضہ حاصل نہیں لیکن اسے اس اپنی ذات کا قبضہ حاصل ہے لہذا آقا اس سے اب خدمت نہیں لے سکتا اس سے اپنی ذات کا قبضہ ہے یہ جائے گا کام شام شروع کرے گا کوئی کاروبار کرتا ہے یا کوئی ملازمت کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے اور پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دے سورت سمجھ میں آ گئی تو لہذا اس مکاتب کی بی کیوں بھائی اس کا حق آزادی بھائی اس نے پیسے کما کر لا کر دینے ہیں اور پھر آزاد ہونا ہے اگر ہم اس کو بیچ دیں تو اگلا آقا اس کی اجازت دے گا نہیں بھائی تو اس کا حق آزادی ختم ہوتا ہے لہذا اس کی بھی بیچنا صحیح نہیں بھائی وَبَعُ اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُقَاتَبِ فَاسِدُن اور امِ ولد اور مدبر اور مقاطب کی بیع فاسد ہے امِ ولد کس کو کہتے ہیں زیادہ دوھرالوں والا نا بس امِ ولد ہی کہو وہ بندی جس نے آقا کے بچے کو جنم دیا اور آقا نے بھی کہہ دیا تسلیم کر لیا کہ یہ میری اولاد ہے یہ ولد بن گئی اور اس کا کیا حکم ہے آگے نہیں بیچ سکتا ہاں اور اس نے آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے اور اسے خدمت لے سکتا ہے یا نہیں خدمت لے سکتا اچھا دوسرا ہے مدبر کسے کہتے ہیں آپا نے کیا کہا؟ میرے مرنے کے بعد خدمت یا نہیں خدمت ہو اس سے خدمت لے سکتا ہے آزاد. نہیں اسے اپنی ذات کا قبضہ حاصل ہو جاتا ہے یہ جائے گا اور پیسے کما کر لائے گا بھائی اور آقا شاق کو فسخ کر سکتا ہے اچھا امی ولد یا مدبر ہے وہاں مدبر مدبر جس کو کہا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہے کیا اس تدبیر کو آقا ختم کر سکتا ہے ختم نہیں کر سکتا اسی طرح آقد کتابت کو بھی ختم نہیں کر سکتا آقا ہاں غلام کر سکتا ہے کہ آ کر کہہ میں عاجز آ گیا میں اتنے پیسے لا سکتا تو اس سے خدمت بھی آقا نہیں لے سکتا فلما قبل اور جائز نہیں ہے مچھلی کی بے سمک کہتے ہیں مچھلی کو اور جائز نہیں ہے مچھلی کی بح فلم کس کے اندر پانی, پانی, پانی میں قبل آئیں اب ہو قبل اسے شکار کرنے کے اسے شکار کرنے سے پہلے پانی کے اندر اس مچھلی کی بہ جائز نہیں بھائی آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں آپ کا ساتھی آپ کے پاس آیا بھائی پانی صاف و شفاف ہے بڑی بڑی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں آپ نے ساتھی سے کہا لو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ سو مچھلیاں کے قریب نہ دیکھ رہے ہو یہ ساری میں نے آپ کو صرف سو روپے میں بیچ دی نکالو بھائی سو روپے دے دو فوراً بھائی یہ کیا بات ہے بھائی آپ کہاں سے ان مچھلیوں کے مالک بن گئے جو ان کو بیچتے ہیں بھائی تو آپ تو مالک ہی نہیں ہے لہذا ان کا بیچنا بھی جائز نہیں ہاں اگر آپ کا اپنا تالاب ہے اس میں مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں ان کو بیچنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یاد رکھو جب تک ان کو باہر نہ نکال لیں ان کا بیچنا جائز نہیں اب وہ جو مچھلیاں تھیں دریا میں اس کے تو آپ مالک ہی نہیں ہیں سرے سے لہذا وہاں تو بے باطل ہو گئی البتہ اگر آپ کے اپنے تالاب میں مچھلیاں ہیں تو ان کو بیچے گا بغیر پکڑے تو پھر بے فاسد ہوگی باطل نہیں فاسد ہوگی وجہ یہ کہ آپ کے لیے بھی ان مچھلیوں کو پکڑنا آسان کام نہیں اور ضابطہ ہے مولانا ہمیشہ یاد رکھنا انسان جس چیز کے سپرد کرنے پر آسانی سے قادر نہ ہو اس میں بے فاصد ہے انسان جس چیز کو ضابطہ لکھ لو بھائی جس چیز کو آسانی سے سپرد کرنے پر انسان قادر نہ ہو اس, کے اس میں بیا فاصد ہے, اس میں بیع فاسد ہے. اب آپ بتائیے مولانا آپ کا اپنا تالاب ہے اس کے اندر مچھلیاں ہیں آپ اس کو ان کو بیچ دیتے ہیں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے یہ بہ کون سی ہے بہت کیوں فاسد ہے کیونکہ آپ ان مچھلیوں کو آسانی سے سپرد کرنے پر قادر نہیں ہے بھائی آسانی سے سپرد نہیں کر سکتے پکڑنے کے لیے آپ کو لنگوٹ باندھنا پڑے گا بھائی پانی میں اترنا پڑے گا جال سے اس کو پکڑیں گے اور پھر حوالے کریں گے بھائی سمجھ میں آسانی سے حوالے کی اب مشکل سے بھائی مشکل سے بھائی تو بس یہ یاد رکھو یہ تو کچھ جال منگوائیں گے جال یا کسی کو بلوائیں گے وہ جال کے پکڑیں گے نکالیں گے تو آسانی سے نہیں دے. ہاں اگر اتنا تھوڑا پانی ہے تھوڑا سا پانی ہے بھائی وہیں پہ ہاتھ ڈال کے پکڑ لیتے ہیں بھئی. تو ٹھیک ہے ہمارا نا اب کیا ہے آپ اس کے سپرد کرنے پر ہیں تو دیکھو ضابطہ یاد رکھو مسئلہ خود نکال لو بھائی تو یہی بات بتلا رہے ہیں قبل اور جائز نہیں ہے مچھلی کے بے پانی کے اندر قبل اس کے اسے شکار کرے ولا بے اوس پا فل اور جائز نہیں ہے بھائی پرندے کی بہ ہوا کے اندر پرندے کی بے ہوا کے اندر <تصفح> بھائی اوپر بھائی پرندے اڑ رہے تھے آپ نے اپنے ساتھی کو کہا یہ جو بیس پرندے دیکھ رہے اڑ رہے سارے میں نے آپ کو صرف سو روپے میں بیچ دیے لاؤ بھائی نکالو سو روپے بھائی آپ مالک ہی نہیں ہے کہاں سے چیز بیچ رہے ہو تو یہ بے کیا ہوئی باطل ہوئی سمجھ میں آیا بات والا نے لکھا ہے بھائی اگر وہ آپ کے پرندے ہیں اور واپس آنے والے ہیں تو پھر بیت صحیح ہے جیسے کبوتر ہیں آپ کے اپنے پالے میں اور واپس آ جاتے ہیں سے وَلَا يَجُوزُ بَعُ الْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ چلیے بس کریں مرانا حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامِ